حادیری سے متعلقہ بالآب شرعیہ بالآداب اسلامیہ شما بخاری کتاب ردب مارا ڈیل وہ لگاؤ اور برا اباب خلیق مناخری داغ وجہ دا محدثین ذکر گئیں تہذیب ایرانی ڈیلغالب شیو اور تہذیب اسلامی جو داغ رخل کو توجہ تھے اور کرن سوا بالکل فرف بربان خلف تہذیب تو کفار بان روانی دا دا اخلاق و کی کف امار کی کف معاشرہ کی کبھی اصلاحات کی ریو جناب مختلف ابا منعقد کر دیر فارج خلق دزان محاذ کی باغات تہذیبی اسلامی بانی حمد و خلف الحاثرہ حمد امار فل حاصرہ احمد معاشرف الحاثرہ دلداقات فل حاضرہ لوگوں سب خود کوشش تو ہر گزارے جی اطلاقات نکارو فردان سراوری بہی بخری گئی گزار کی داغے معاشرہ داغی لباس داغے پور شاک واڈو ناریل زنارا دے کوشش دے رقم عوام کر نام سے کہ جد جی و خواص ہم داؤ کوشش دے جدا جی پلپور گراور کرا گراوری ادب معنی بن تقریبا سرور دیگر کھڑی دی یو عمل امل الاخلاق جکم جی بل اخلاق یکم اخلاق کر مارے چاہ بخلا امل گراونی استعمال دے امر محمودی مسدار قورم محمود فیلم محمود قورم لائق امر بھی خورم نائکرم نائکا یا تازیم د مشر اور شبکاتمک شرمانی شکر سے آداب اسلامی نہادی سمندے اشفک آگیرنا غلام رحم آلہ سگیر نام ربل کما خان آدریم توقف مع الحسنات مال حسنات وقوب مال حسنات مقصودہ چکم امور مستحض چداغے سے لازم غیر منفق کر دیا داغے نے متجاویز نہیں کر دی, دی امور کا بیا ہوتا وہ الحسنات عالم عالمسنات خلق کو مستقبصاتی کوشش ادا ہی خوب مار مسنات وسلم محسن دار چڑے مرزم شد مخصناط وص... السلام کی مقصد دار اخلاق و کارچ امت وزان گراوری امت نبیر السلام امت کی امت اجابت وئی نظام متحلق کی اخلاق خود نبیر السلام و ترجم نبیر وسلام علی ترجیب مقصد خارقانس قانس اللہ اخسل خلقن بہتر زخلہ جملے الدار احسان فی الخلا مذہب شدہ گئی فرسن یوم یورس کار پسی تو اللہ ہی لاوی نب سے اناضح میں قسم پہ نظم خپسے کی مواد چلاٹ پڑی سر چی وزاب آدتان وریدما امر نبی بہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر کنے ماطف نبی علیہ السلام فضیمانی دشکار غم کا فشو سنگ نبی علیہ السلام نے امر کہو بے منکار کہو خدا سے انکار کی چھ پکا سم سے کہو واللہ لا الہ بے نبی علیہ السلام سنگ دے مجبور کہی بدیمار چذوران چھ دیو جو جدید دی دی حد قماشوں میں غیر مکلفو حد جزمن شمار ماری اوغلو بھی شریق شبہ میں خیال کی وادار کی, کی, کی, کی, کی رسول اللہ کا گفا نبیٹ سماز دام دجمے یہ تمہارے گرے تو سی کو اتار سکے قاندن نبی علیہ السلام کار یا انہیں اس دام شب خط دے یا انہیں از ہب خیو سامرتوں کا ڈارشا مقامات خلط نام اناج حب عرسول لقد دم تو سبع سنین سین تسع سنین اور آج ہمداد نہ کار خدمت کھڑے اور اس ساخ سنین سے نیند راضی تدبید دار محمود جو آ ما آ مشہور محوب عادت متبر کرنا پھر اکثر نہ کہ سب چیز کسر ساوترے کا مار مڑ دے شف بارکی نے کڑے دن مالت کلا وہ کدا یاد شارکی معیے حل فالت کلا وہ کدا نو ہر کارزما شماری بوجسر سے چواڑی اسلام یشیڑی نا بداغت مطابفات وما قارليني مفاعلت هذا أو الله فاعلت هذا كذا قارليني زجر للك المصدداري زجر كلام ذلك الشرطة نبي صلوات فلما فاعلتا أو الله فاعلت هذا عزيزنا عارو من نزل الله عزيزنا وعمراتي محمد من حضار سمع باويو حضار الله عنه وضا محمد من نهو خلال وي من تحديث بان نهو بحر رضي را فل جماعت کی ناسبت کیادس میں نول نبیر سلام چکر من منگم منگ من من کتل دام نت خبد صحابو سرام سلام سلام من پاس منگ کتلا حتا دخلا بازا میوت ازواجی باز کو حد سنا من دیورز حدیث میں ہے کہ فقمنا حین قام برن اس کا دحین دوازات اولاد فقمنا حین قام بعد ذم ذکر تشریبی النبی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاضل ونزلنا الى عربیہ قد حضر کو وہ قتل مے باندا جتا جویرہ صلی اللہ علیہ وسلم فجبزہو بری داہی رہ کو دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گد نبیراد نہ خود سخت ربیر ہم برقت ربیر سلام اور دعوت کار اب آگے کر کے تحمیر اور کاندر دار حشین زگو رقبی نبیر السلام کی سرواتے فلطفطوقۃ النبیص مرابط فقال له العرب احمد علی علی حاضر ذو فمیر حسین بار قد مارفار بار جو فدیو خان واری انکرہ تہمینی مین مالک اور امی ماد ابھی تن بار ایک تھا زمارفارا ذو خان را ذقن نماز و قنوان و دمال مال وذا الا العرب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ احمیو نبارم صلی اللہ علیہ وسلم فارد لا مال مدار ٹھکڑا واستغفر اللہ خلاف دینی آلہ واستغفر اللہ واستغفر اللہ لا احمیلو کا نبارم تازر شئی لکم حتا تقیدنی تو اخوز ما سرک سرکرید ہے چی اخصاص راکی ہے حتا تقیدنی چی اخصاص راکی را ما اطا دا وجید آغراح خودر ذرا کو سما زرفق بقدر ذالکہ يقول انا ربي والله لا اقيل تو درياب صبر سے میراو شی انوا کہ نبی تو ذین قسم کھدی قصا سنڈر کو جذب جذبے تو قال الحديث ثم ذا اشارات الحديث سلام یقوم سے اسنرفقانه احمل له على بایرے بار کا ظرف عارف بوخار زمان ابتداری علا باین شاعرن یقومنے ولد اور مشبار کیدا ابو البانی ولا خجر سمن پہ صحابا دے وہ چار ابھی ال سزا ان صرف منتارفرف الرکت اللہ برکت